الرحمن الرحیم اللہ صحمد علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شہر شعبہ صبح کو باقی تمام سامین خلاد سب کو دیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سلطرت نمبر 694 سو چورانوے ابلک تین ہے چھ شریف کی شروع شعبی تک کے درس کی تعداد ہیں اور 336 سو چھتیس اولاد فتح کے درست کی تعداد ہیں اور رایت فتھیہ میں ہم لوگ اسم اعظم یا علیم اسم نمبر اکیس یا علیم جو ہے کہ توضیح کے توجیات میں ہیں اور اس میں دوسرا عنوان جلیم جل جلال القرنی پاک میں اس سلسلے میں جو ہے بندہ بنداکی ناولوں کو کچھ آیات جو ہے آپ لوگوں تک پہنچایا تھا اور جو ہے ابھی جو ہے مزید اسی ذیل میں توجہات اور مزید شنا آیات کی توجہات ہوں گے روایت نمبر دس یہ ہے اللہ تعالیٰ کے عظیم جو ہے علمی احاطہ کو اس پوری کائنات کے حرے پر اس سے پہلے آیت میں بھی دوسرے عبارت میں بیان فرمایا یہاں پر ایک اور عبارت میں یوں بیان ہوا ہے جو کہ فن بلاغت کی کمال ہے کہ ایک ہی مطلب کو مختلف عبارت میں بیان کرتے ہیں تو آیت یہ ہے اللہ الرحمن الرحیم ی ما جفیل ارج وما یخر وما یر منها و تمل یہ سورہ حدیث عائد نمبر چار ہاں جی تو اس عید میں اللہ تعالیٰ کے علمی آتقی بیان فرماتے ہیں یل ما یلی ذفی الما و ما یخر اللہ کے علم ہے جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے ما یا ہاں وما ہمایہ جمینہ اور جو کچھ اس سے باہر نکلتا زمین سے جو کچھ زمین کے اندر جاتی ہے اس کائنات میں اور جو کچھ زمین سے باہر نکلتی ہے اللہ فرماتے ہیں وہ بھی جانتا ہوں ہماین ظلم سمائے ومایہ ومایہ رجفیہ اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے وہ من ظلم اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے وہ مایہ اور جوفی آسمان میں اوپر چڑھتا زمین سے وہ ماہ و تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے واللہ اللہ بات ملون بشیر اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس پر خوب نگاہ رکھنے والا ہے تو اس مقدس کی جو ہے مخصر تجمہ ہے تو یہ علم ما معیالی جو فی پہلا ہے یا علم ما معیالی جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے یعنی جو کچھ زمین زمین کے اندر جائیں جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے باہر سے زمین میں داخل ہونے والا بیج پانی وغیرہ تو انسانوں کے بھی علم میں ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے بیج پانی وغیرہ یہ تو انسانوں کے علم میں بھی علم میں ہے ان کے علاوہ جو چیزیں زمین کے تہ میں جا کر انسانوں کے لیے کیا چیزیں نکالتی ہیں ان کا علم اللہ ہی کو ہے ہاں جی یہ توضیف جو اصحت کے ذریع میں ترجمہ حاشۂ قرآن شیخ محسن نجفی کے توضیف میں انہوں نے کے بارے میں لکھا تھا کہ جو کچھ جو ہے ہاں زمین میں داخل ہوتا ہے باہر سے زمین میں داخل ہونے والا ہے ہاں جیسے پانی ہے بیچ ہے وغیرہ مختلف چیزوں کی اس کا تو انسانوں کے علم ہے لیکن اس کے علاوہ جو ہے جو کچھ جو چیزیں زمین کے تہ میں جا کر انسانوں کے لیے کیا چیزیں نکالتی ہیں زمین سے انسان کے فائدے میں کیا کیا چیزیں زمین میں جاتی ہیں اس کا تو اللہ کے علاوہ کسی کوئی علم نہیں ہے تو یہ آیت مجیدہ بھی حقیقت میں وہی آیت ہے جو کہ وہ حبیق الشین علیم ہاں اللہ تعالیٰ جو وہ یہ اللہ و ذات پاک ہے کہ اس سے ہر چیز کا علم ہے اسے اس ہر وہ حبیق الشین علیم اسے اس ہر چیز کا علم ہے وہ ہر چیز سے باخبر ہے اس کائنات میں کوئی بھی شے ایسے نہیں ہے جس کا اللہ تعالیٰ کا علم نہ لیکن اس جامع حقیقت کو ہاں جی اس آیت میں مزید توضیح کے ساتھ بیان فرمایا <سلام> کہ یا مایل جو خلا عزی جو کچھ زمین میں داخل ہوتی ہے اللہ ان سب سے آگاہ ہیں یعنی yani, yani تمام قطرہائے باران بارش کے جن و قطریں جو کہ زمین کے اندر جذب ہوتی ہے تمام اموات ام سیلابہ تمام سیلابوں کی موجائیں جو کہ سطح زمین پر پھیل کر زمین کے اندر چلی جاتی ہیں جنانچہ اس وقت سرزمین پاکستان تمام صوبوں میں سیلاب کی تباہ کاریوں سے غرق ہے اور یہ پانی بھی آہستہ زمین کے نیچے ہی چلی جاتی ہے ہر طرح کے دانے ہاں جی فصلوں کے دانے گیاہوں کے دانے یعنی گاس وغیرہ کے اور ہر طرح کے حشرات جو زیر زمین چلی جاتی ہیں اس کے علاوہ درختوں کی جڑیں پانی کی تلاش میں زمین کے اندر دور دور تک چلی جاتی ہیں مختلف قسم کے معدن و غذ ذخائر جو ایک وقت جو ہے سطھ زمین پر ظاہر تھے پھر ایک وقت زمین کے نیچے چلے گئے ہیں ہر ان کی کے معدنیات کے ذخائر جو زیر زمین ہیں تو زیر زمین ہے زمین کے نیچے ہیں اور مردوں کے جسم کو ہر روز زیر زمین دفن ہو ہو جاتا ہے اور وہ حشرات عرض جو زمین کے اندر اپنے لیے بل بناتے ہیں اللہ تعالی اللہ تعالی کا علم اللہ تعالی کا علم ان سب کو محیط ہے ہاں جی اس کائنات میں جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے ہاں جی ایک ذرہ بھی چلے جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے آخر ہیں یا حرج منہار اور جو کچھ زمین سے نکلتی ہیں جیسے گیاہن طرح طرح کے گاچھ والا فصلیں جو کہ زمین سے نکل آتی ہیں مختلف قسم کے پودوں کی کومپل جو زمین سے نکل آتی ہیں فصلیں جو اپنے بیچ سے نکل آتی ہیں پانی چشمے پانی کے چشمے جو کہ زمین اور چٹانوں سے خارش ہوتی ہیں مختلف قسم کے مادنیات جو کہ زمین سے نکل آتی ہیں یا لوگ استخراج کرتے ہیں تمام انسانوں تمام انسان جو کہ دنیا کے مختلف مقامات پر پیدا ہوتے ہیں اور زمین جو ہے پر ظاہر ہوتے ہیں ہاں جی پیدا ہوتے ہیں اور زمین پر ظاہر ہوتے ہیں خوفناک آتا شی شانہ جو کہ جو خوفتاً آج آج شنا جو کہ زمین کے اندر سے پھٹ پڑتے ہیں مختلف حشرات جو کہ زمین سے نکل آتے ہیں مختلف قسم کے گیس اور تیل وغیرہ جو کہ زمین سے نکل آتے ہیں ان سب پر بھی اللہ, علم ہوئے اللہ ہیں وما کے علم ہو محیط الحمت و ماں یہ ماں کا لفظ ہے تو اسی لفظ سے ہے مفہوم جو کچھ جو بھی جو بھی چیز ایک چھوٹی سی ذرہ کی صورت میں بھی نکل آئے ہیں یا عظیم چیزوں کے سرب میں نکل آئے ہیں جو بھی چیز زمین سے باہر نکل ہے اللہ فرماتے ہیں میرا علم اس پر بھی محیط ہے مجھے اس کا بھی علم میں جانتا ہوں فراغ روماتے و ماں ظلم جو کچھ آسمان سے نازل ہوتے ہیں جیسے بارش کے قدرات سے لے کر سورج کی حیات بہ شعائیں آسمان سے مختلف معموریت لے کر زمین کی طرف اترنے والے فرشتے اور وہی لائی اور کتب آسمانی آسمانوں سے گرنے والی بجلیاں اور شعب ساکیب وغیرہ ہر ایک کے بارے میں اللہ کے علم محیط ہے اور کیا کیا چست نازل ہوتے ہیں آسمان سے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہاں یہ محدود چیزیں جو انسان دیکھتے ہیں انسان جانتے ہیں انسان کے علم میں ورنہ کیا کیا چست آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور انسانوں کو پتہ نہیں اور ماں یار جو ہی اور جو کچھ آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں ہاں جی آم از فرشتہ گان نیلاہی انسان ہا مال بندگان انواعۂ دعا پرند ہاں جی، پرندوں کے اقسام بخارات ابرہا یا ہاں جی ان کے علاوہ جو کچھ ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں ہاں جی، ہمارے علم میں ہے یا آسمانوں کی طرف چڑھتی ہے یا ہمارے علم میں نہیں ہے سبھی اللہ کے حضور میں روشن و اشکار ہیں کوئی چیز اللہ سے مغفی نہیں ہے جو خوش آسمانوں کی طرح چڑھتے ہیں جہان آسمانوں میں داخل ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان سب چیزوں کا علم ہے کوئی چیز اللہ سے مافی نہیں ہے اگر ہم اس آیت مجدہ کے بارے میں ذرا غور و فکر کریں کہ ہر لہٰذا کھربوں موجودات موجودات مختلف زمین میں داخل ہوتی ہیں اور اربوں کھربوں موجودات زمین سے نکل جاتے ہیں اور اس زمین پر آ جاتے ہیں خرب و و چیزیں ہاں جی آسمان سے نازل ہوتی ہیں یا آسمان کی طرف ثبود کرتے چڑھ جاتی ہیں گنتی اور حد و حاصل سے باہر ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ان تمام چیزوں کا احسان نہیں کر سکتا یہیں سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے علم کے, کے وسعت کا اندازہ ہو جاتی ہے کہ اس کا علم لا لاساحل ہے اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے بحر لا ساحل ہے اس کے علم کے کوئی ابتدا کوئی انتہا نہیں ہے وہی پاک ذات ہی جانتے ہیں اس کے علم کی وہ کتنی ہے اور اس نے فرمایا واہ ماہ کم نما کن تم اور وہ تمہارے ساتھ ساتھ ہیں تم جہاں بھی ہو چونکہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں اس لیے واللہ اللہ بھی ماتم بعد میں فرمایا آخر میں اللہ تعالیٰ کے ذات ان تمام چیزوں کو جو تم انجام دیتے ہو بصیر بینا ہے خوب آگاہ ہے خوب دیکھتا ہے وہ ہمارے تمام اعمال سے آگاہ و بینا ہے یہ توجات جو ہے تفصیر نمونہ جو ہے سر کی سال نمبر چار کے ذیل میں یہ پورے تفصیر لکھا ہوا وہ ہمارے تمام اعمال سے آگاہ و بینا ہے کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا درحالی کی ہم نہ صرف وجود میں بلکہ اپنی بقا میں بھی جو ہے لحظہ ب لہٰذا اس کا محتاج ہے نا اللہ تعالیٰ کا یعنی کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہو کہ ہمارے ساتھ نہ ہو ہر لحظہ ہمارے وجود میں آنے سے پہلے بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے وجود میں آیا تو بھی اللہ سے ہمارے ساتھ تھے وجود میں آنے کے بعد بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے دامن قیامت وہ ہمارے ساتھ ہے ہاں جی نہ صرف جو ہے وجود میں بلکہ اللہ تعالیٰ بلکہ جو ہے اپنی بقا میں بھی لہذہ بلزہ اس کا محتاج اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں وہی جو ہے روح عالم ہستی ہے یعنی وہی ذات اقدس اس عالم کی روح ہے اور وہی اس عالم کی جان ہے بلکہ وہ ہر چیز سے بزرگ کو برتن ہے اس وقت جب ہم مٹی کے ذرہ کی صورت میں زمین کے کسی کونے میں پڑا ہوا تھا اور پھر ماں کے پیٹ میں ایک جنین کی صورت میں اختیار کیا ایک جنین کی صورت اختیار کیا پھر ماں کے پیٹ میں ایک جنین کی صورت اختیار کیا وہ ہمارے ساتھ تھے وہ ہمارے تمام عمر عالم ورثہ اور ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے کیا ان تمام حالات کے باوجود اللہ ہم سے بے خبر ہو سکتا ہے کا شبہ یہ جی احساس بندے کو کہ اللہ تعالیٰ ہر مشہ ہمارے ساتھ ہے اسے سے ہمارے ہر چیز کے علم میں ہم, جی ہم اسے چھپ کر نہ چھپ کر رہ سکتے ہیں نہ کہیں چھپ سکتے ہیں اور نہ اس سے چھپا کر کوئی حرکات و سکنا یا کوئی فیل کر سکتے ہیں یہ عاقدہ بلا شک یہ جی احساس کہ اللہ ہر جگہ ہمارے ساتھ ہیں ایک طرف سے انسان کو عظمت بخشتی ہیں اور ایک طرف سے انسان کو اطمینان اور اعتماد بے نفس دیتی ہے اور شجاعت اور شہامت بخشی ہے کیونکہ بھئی اللہ ذات میرے ساتھ ہیں اور وہ جو ہے میرا حامی و ناصر ہے لیکن ایک اور جہاد سے ہمیں احساس معصولیت شدید دلاتی ہے یہ احساس کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ مفہوم جو ہے ہمیں احساس ہے مسئولیت دیتی ہے کیونکہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے حاضر و نازر اور مراقب ہے ہمارا عمل کا اور یہ احساس انسان کے لیے بزرگ ترین درس سے تربیت ہے اور یہی اعتقاد کہ اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر اور مراقب ہے ریشے اصلی تغواب و پاکی اور اور درست کاری ہے ساتھ ہی انسان کے رمز عظمت و بزرگی بھی اسی میں ہے کہ اللہ جو ہے ہمیشہ میرے ساتھ ہے میں اللہ سے شب نہیں سکتا ہوں کوئی چیز اللہ سے مففی نہیں ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے نہ کہ یہ کنایا یا مجاز ہے ایسا نہیں ہے بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ ایک لحاظ سے دل پذیر دل انگیز اور روح پرور ہیں اور ایک لحاظ سے روح انگیز و مسئولیت آخرین ہے یہ ایسا اس لیے جو ہے مزید اس سلسلے میں احادیث ہے وہ انشاءاللہ توجیحات جو ہے ہم کل آنے والے درس میں دیں گے اس میں مجھے توجیحات ہے